اب ظالم لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے سب سے پہلے قوم لوت کا ذکر ہے وہ بے حیائی میں ملوث تھے عبرت ہے کہ اگر گناہ کیے تو اللہ غذب فرمائے گا شدید عذاب دے گا اور اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری کی سچ پکی توبہ کر لی تو وہ بڑا غفور و رحیم ہے مہربان ہے دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی فحاشی اور یعنی بے پردگی کے سیلاب سے محفوظ فرمائے ہمیں بھی محفوظ فرمائے ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتہ داروں کو ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور رب العالمین ہمیں خوب خوب قرآن مجید کو حمید کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے فلما پس جب اعلی لوت علیہ السلام کے گھر المرسلون بھیجے ہوئے فرشتے اولا حضرت لوت علیہ السلام نے اشاع فرمایا ان قوم منکرون کرون بے شک تم اجنبی لوگ ہو فرشتے انسانی شکل میں گئے اور آپ کی قوم مسافروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی فرشتوں نے حسین اور خوبصورت نوجوانوں کی شکلیں اختیار کیں حضرت لط علیہ کی و پر اس قدر افسوس طاری ہوا کہ آپ کی اس طرح توجہ نہ گئی کہ یہ فرشتے ہیں آپ کو اس قدر فکر ہونے لگی کہ میری قوم کو اگر معلوم چل گیا تو یہ میرے مہمان ہیں اور میں اگر اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکوں گا تو کس قدر مجھے شرمندگی ہوگی قالوب تو فرشتے بولے بل جی نہ کا بیما کانو فی ہی یم ترون بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب کے بارے میں آپ کی قوم شک کرتی ہے وہ اتئی نا کا اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں وہ انا ل قوم اور بے شک ضرور ہم سچے ہیں وہ عصری بھی آن ال آپ ایسا کیجئے گا کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جائیے گا اور دیگر جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں انہیں بھی لے کر آپ روانہ ہو جائیے گا وہ تبیع ادبار اور آپ ان کے پیچھے چلیے گا اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو آگے چلائیے گا آپ پیچھے چلیے گا اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حکم ملک شام کو جانے کا تھا حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کو یہ بتایا گیا آپ کے مومن جو رشتہ دار ہیں یہ دیگر جو مومنین ہیں ان میں سے جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا تو جو مومنین تھے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا لیکن حضرت لوت علیہ سلاط کی زوجہ وہ منافقہ تھی اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھا کہ اس کی قوم ہلاک ہو رہی ہے پتھروں کی بارشیں برس رہی ہیں تو اس نے کہا ہائے میری قوم یہ کہنا تھا کہ ایک پتھر اسے آ کر لگا اور یہ ہلاک ہو گئی وہ قدئی نہ الْأَمْرَ اور ہم نے اس معاملے کا فیصلہ فرما لیا ان دابر ہا مختو مسمحین اس قوم کی جڑ صبح کے وقت کاٹ دی جائے گی یہ قوم جڑ سے مٹا دی جائے گی حضرت اللہ علیہ سلاۃ کے کی قوم بے حیائی فحاشی اوریانی میں مبتلا تھی وہ بڑے گندے کام کرتے تھے بڑے گندے لوگ تھے بے حیائی میں مبتلا لوگوں کے لیے جن کی نگاہیں گندی ہیں جن کے ذہن اور دل گندے ہیں ان کے لیے عبرت ہے ذہنی پاکیزگی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ذہنی پاکیزگی کے لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو ذہن کو گندا کرتے ہیں وہ فلم ہو کہ ڈرامہ ہو یا اس طرح کے وسیل ایسے میگزین ایسے ڈائجسٹ جو ذہن کو گندا کرتے ہیں ان کو دیکھنا اور پڑھنا گویا کہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے وہ جا اہل نتی یس تب شہر کے لوگ خوشی خوشی آئے جب وہ فرشتے مہمان بن کر آئے آپ کی زوجہ کسی کام سے نکلی اور وہ منافقہ تھی اس نے اپنی قوم کو جا کر بتا دیا قوم خوشیاں مناتے ہوئے چیختے چلاتے بڑے خوش ہو کر ہزاروں کی تعداد میں آئے اور انہوں نے حضرت لوت علیہ السلاۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا اولا حضرت لوت علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا انہا اولادی بے شک یہ میرے مہمان ہیں فلا تف بس تم مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کی توجہ نہ تھی کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں نے بھی اپنا فرشتہ ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا اتق اللہ اور تم اللہ سے ڈرو والا توخود اور مجھے تم مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو ان لوگوں نے کہا کالو وہ بولے اوللمن ہالمی ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ سارے جہان والوں کی فکر آپ نہ کیا کریں آپ نے انہیں مہمان کیوں بنایا اور آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں آپ ہٹ جائیے وہ جو کام کرنا چاہتے تھے آج کل وہی کام یورپ اور امریکہ میں قانونی طور پر کئی ممالک ایسے ہیں جس میں قانونی اجازت ہے اور اسے اگر روکنے جائے کوئی تو اسے دہشت گرد دیا جاتا ہے اسے ورڈ قرار دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے انسانی آزادی کے خلاف ہے آج یورپی اقوام مغربی اقوام کافر ایسے ہی گندے کاموں میں ملوث ہیں اور اسے آزادی کا نام دے رہے ہیں اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اولم نن حکان عالمی آپ کو ہم نے نہیں کہا آپ کو ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ سارے جہان کی فکر نہ کیا کریں ہم جانے اور ہمارے کام جانے آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں آپ نے فرمایا مرد مرد کے قریب آئے غلط نیت کے ساتھ یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا جانور بھی ایسی بے حیائی نہیں کرتا تم انسان ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شادی کو جائز رکھا تو تم عورتوں سے نکاح کرو شادی کرو لیکن یہ قوم اس برائی میں ایسی مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ نکاح اور شادی نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ایسے آج مغربی اقوام میں بھی لوگ ہیں کہ جو شادی کرنے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ان کے نزدیک شادی کرنا ایک فضول کام ہے کیونکہ ناود باللہ میں ذالک وہ گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں مرد مرد سے تعلقات رکھتے ہیں عورتیں عورتوں سے رکھتی ہیں بلکہ اگر مرد عورت سے تعلق بھی رکھے تو دوست بنا کر رکھتا ہے وہاں شادی کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور اگر کوئی نکاح کرے شادی کرے تو چونکہ ماحول اس قدر برا ہو چکا تو نکاح کی صحبتیں برداشت کرنا حقوق ادا کرنا بال بچوں کے اخراجات پورے کرنا ایسے چکر میں کون پڑے اس لیے اکثر مغرب میں اور کافروں کے یہاں اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اب پاکستان میں بھی طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی طلاق کی شرح بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بے حیائی ہے میں اشارتاً یہ بات ارض کرتا ہوں کہ جب کوئی ٹی وی کی سکرین پر بے حیا عورتوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی عورت سے نفرت ہو جاتی ہے اس کے دل میں نعوذ باللہ بلّہ ظالم نئے نئے چہرے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کامیاب نکاح وہ ہے جس میں بیوی بی اپنی نگاہیں اپنے شوہر تک محدود رکھے اور شوہر اپنی نگاہیں اپنی بیوی بی تک محدود رکھے اور نگاہوں کی حفاظت کی جائے تو وہ نکاح سب سے کامیاب ہے جس قدر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اور جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں ہم ان باتوں کو برا سمجھتے ہیں لیکن جو ان باتوں کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی کینسر سے نفرت کرے اور کہ کینسر بڑا خطرناک مرض ہے لیکن جو چیز کینسر پیدا کرتی ہے وہ اسباب کو وہ ختم نہ کرے تو یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے انسان کا ذہن گندا ہو جائے تو وہ بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے ظالم بھی بن جاتا ہے اس کے دل سے اللہ کا خوف چلا جاتا ہے اور جس کی یہ کیفیات ہوں وہ نہ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ خود غرض بن جاتا ہے اسے اپنے مقصد کے علاوہ اپنے مفاد کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اور جس کا ذہن پاکیزہ ہو جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ گناہ کرتے ہوئے خصوصاً ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کال آپ نے فرمایا ہا بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں نبی کی حیثیت اپنی قوم میں روحانی باپ کی طرح ہے تو یہ سب میری روحانی بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کرو ان تم فاعلین اگر تمہیں کرنا ہے تو نکاح کرو شادی کرو ایک جائز طریقے اختیار کرو لیکن وہ جائز طریقے کو اختیار نہ کرتے حرام میں مبتلا ہوتے آج یورپ میں یہ بات ہے کہ وہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کو اول تو وہ خود نکاح سے اور شادی سے آری ہوتے ہیں لیکن اگر مسلمان وہاں پر ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کرے اور دونوں کے حقوق ادا کرنے کو بھی تیار ہو تو مغربی اقوام اس چیز کی اجازت نہیں دیتی وہاں پر قانونی پابندی ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا لیکن جتنی وہ گرل فرینڈ رکھنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تو حرام کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور شریعت نے جو اختیار دیا کہ اگر مرد ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو چار تک اس کی اجازت ہے تو جو شریعت نے جائز قرار دیا ان کو برا لگتا ہے آج ہمارے یہاں بھی ہے نعوذ باللہ من بلّال اگر کوئی مرد بے حیا ہو اور وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتا ہو اور غیر عورتوں سے گفتگو کرتا ہو چاہے وہ اس کی رشتے دار عورتیں ہوں تب بھی ہمارے معاشرے میں اس کو مایوب نہیں سمجھا جاتا کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو اس کے کزنس ہیں یہ تو اس کی آفس میں کام کرنے والی عورتیں ہیں یعنی حرام وہ گفتگو کر رہا اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو غیر عورت سے باتیں کرنا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے نا محرم عورت سے ورنہ آج کے لوگ کہتے ہیں اتنا اسٹریم نہیں ہونا چاہیے اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر مرد یہ کہے میرا یہ ارادہ ہے کہ میں دوسرا نکاح کر لوں اور میں دو بیویاں رکھ کر دونوں کے حقوق ادا کروں گا تو لوگ اسے حرام سے بھی زیادہ بڑا گنا سمجھتے ہیں اور ایک ہنگامہ اٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے فی زمانہ دوسرا نکاح کرنا اور حقوق ادا کرنا بہت مشکل امر ہے فی زمانہ اقل مند کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے فی زمانہ لوگ پھر ظلم بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہمارے یہاں حرام سے زیادہ نفرت اس کام میں پائی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سب سے زیادہ نفرت حرام سے ہونی چاہیے تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا اے نوجوانوں نکاح کرو اور جو نکاح نہیں کر سکتے وہ مسلسل روزے رکھے تو یہاں تو حضور روزے رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں اور یہ نوجوان ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے ذہن کو گندا کر رہا ہے لمر کا اے محبوب تیری جان کی قسم لا لمر کا اے محبوب تیری جان کی قسم آپ کی جان کی قسم ان لفی سب غتی یہ اپنے نشے میں بدمست ہو گئے یہ بھٹک گئے اور گناہوں کے نشے میں ایسے مست تھے کہ حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام نے انہیں یہ تعلیم دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمیں شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فضت ہو مسو تو مشرقی انہیں صبح کے وقت زوردار آواز نے پکڑ لیا فجالا آلیاہ سافیلا بس ہم نے اوپری حصے کو نیچا کر دیا جبریل امین ان پانچ بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر اوپر لے گئے اور پھر آپ نے ان کو الٹ کر زمین پر دے مارا ان کے آسار جو باقی تھے ہر گھر الٹا محسوس ہوتا تھا کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے خندرات ہیں کہ جہاں پر دیکھا جائے تو ان کے گھر الٹے محسوس ہوتے ہیں یہ الٹے کیسے ہو گئے یہ اللہ کا عذاب ہے وہ ام تونا علیہ وطمجیل اور ہم نے ان پر سخت کنکر کے پتھر برسائے ہر ایک پر مرنے والے کا نام لکھا تھا بے شک اس میں ضرور فراست رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن میں عقل ہے وہ سوچیں کہ بے حیائی کرنے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہے وہ انہ لب مقیم اور بے شک یہ حضرت الط علیہ سلاط وسلام کی وہ قوم جو ہلاک ہوئی وہ ایسے راستے پر ہے جو راستہ قائم ہے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر حضرت الط علیہ سلاط والسلام کی قوم ہلاک ہوئی تو اے کفار مکہ تم عبرت حاصل نہیں کرتے ان نف ضال کلا بے شک ان تمام باتوں میں ایمان والوں کے لئے ضرور نشانی ہے وہ ان کا نہ اسحاب العکل اور بے شک اسحاب الع ضرور ظالم تھے حضرت شعیب علیہ السلط وسلام دو قوموں کی طرف مبوس کیے گئے مدین کی طرف اور اصحاب عئیکا کی طرف مدین کے لوگ تو زلزلے سے ہلاک ہوئے اور اصحاب عئیکا کی تفصیل اس طرح ہے کہ ان پر گرمی کو بڑھا دیا گیا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تو یہ بے چین ہو گئے یہ اپنے گھروں میں جو انہوں نے سرنگیں بنائی تھیں تہخانے بنائے تھے ان تہ خانوں میں چلے گئے لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی پھر یہ اپنی بستی سے بھاگے اور جنگل ویران کی طرف روانہ ہوئے اور یہ جنگل میں سب جمع ہو گئے آج ٹیمپریچر دنیا کے اندر پچاس ڈگری ففٹی فائیو ڈگری یہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر مانا جاتا ہے لیکن آپ سوچیں پچاس ڈگری یا پچپن ڈگری یہ سینٹی گریڈ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جو عام انسانی بسات جو ہے وہ کچھ بھی کر کے اسے برداشت کر سکتی ہے لیکن اگر ٹیمپریچر اور بڑھ جائے مثلاً سو ڈگری ہو جائے دو سو ڈگری ہو جائے پانچ ڈگری ہو جائے زمین پر کوئی زندہ باقی نہ رہ سکے جب ٹیمپریچر مسلسل بڑھنے لگا تو یہ جنگل میں آگئے جنگل میں ایک بادل آیا اور اس بادل کو دیکھ کر وہ سارے اس بادل کے نیچے آ گئے بادل نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو سب پوری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی بہت بڑا بادل تھا دور دور تک پھیلا ہوا تھا یہ ہزاروں کی تعداد میں جب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل لال ہو گیا سرخ ہو گیا اور اس نے آگ برسائی اور یہ سب جل کے راکھ ہو گئے بس ہم نے ان سے بدلہ لیا ان کی نافرمانی کا انہیں بدلہ دیا وہ انما لبی امام اور بے شک یہ دونوں بستیاں ایک روشن راستے پر ہیں جسے لوگ گزرتے ہوئے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں